الکریم اما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا وبمولانا محمد و علی آله و اصحابہ و بارک و سلم و صلی علی السلام علیکم خواتین و آپ کے پسندیدہ پروگرام دکھی دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمیل اخبار حاضر خدمت ہے ناجین آج جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں دو باتیں بڑی واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں اور میں چاہوں گا کہ دنیا کی تمام ماہیں تمام بہنیں تمام خواتین جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں ایک لمحے تک توقف کریں اور ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ کے اپنا اپنا محاذبہ کریں کہ کہیں اس صورت میں ہم تو شامل نہیں ہو رہے جس صورت پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزف والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ایک وہ لوگ جن کے ساتھ گائے کے دم کی طرح لمبے لمبے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی برہنا ہوں گی غیر مردوں کو ناز نخرے سے مٹک مٹک کر اپنی طرف مائل کرنے والیاں ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے کوہان یعنی سر پر بالوں کا جوڑا بنا کر رکھیں گی اور وہ اونچا ہو کر کوہان کی طرح معلوم ہوگا ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ ان کی خوشبو سونگیں گی حالانکہ اس کے خوشبو 500 سو سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے مسلم شریف کی حدیث آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے بات یہ ہے ناظرین کہ دو پیشن پر اس میں مکمل طور پر بات کی گئی ایک تو ان ظالم لوگوں پر جو اقتدار کی خاطر بے قصوں پر ظلم کیا کرتے ہیں بزرگوں پر ظلم کیا کرتے ہیں بوڑھے لوگوں پر ظلم کیا کرتے ہیں کمزوروں پر ظلم کیا کرتے ہیں مظلوموں پر ظلم کیا کرتے ہیں اور اقتدار کے نشے میں مست اپنے آپ کو پتہ نہیں وقت کا فیلال سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں اور دوسری ان عورتوں پر کلام ہے کہ جو آج کے اس جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہم کر کے چلانا چاہتی ہیں بات یہ ہے ناظرین کہ اپنے رویوں سے اور اپنے ناز نخروں سے مردوں کو اپنی طرف مائل کیا کرتی ہیں اور اپنے ناز نخروں سے مردوں کی طرف مائل ہوا کرتی ہیں بات کھل کے تو نہیں بیان کی جا سکتی لیکن اشاروں میں بہت سی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس جدید دور میں جس جدید دور کے اندر ہم سانس لیا کرتے ہیں جہاں پر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں بہت زیادہ ترقی یافتہ اقوام کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں مکمل طور پر آزادی ہونی چاہیے اس حد تک آزادی ہونی چاہیے کہ ہم جو پہلے اس کو قابل قبول کر لیا جائے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بظاہر پہلے تو, بہتا تو بہتا کرتے ہیں لیکن در اصل پہننے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو اگر غور کریں تو ہم مکمل طور پر برہنہ ہوا کرتے ہیں اور نتیجہ ناظرین کیا نکلتا ہے کہ ان عورتوں کے لیے بڑی سخت بریگ ہے جو اپنے ناز نخروں سے مردوں کی طرف مائل ہوا کرتی ہیں یا ان کو اپنی طرف مائل کیا کرتی ہیں یہ جو فیشن جسے ہم فیشن کی یلغار کہا کرتے ہیں یہ جو ثقافت جس ثقافت کی یلغار آج ہمارے اس معاشرے کو تحش نیس کر چکی ہے آج اگر کسی خاتون سے یہ کہا جائے کہ صاحب آپ اس قسم کا لبادہ کیوں اڑتی ہیں یا آپ اس قسم کا لباس کیوں پہنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو بھی تکلیف ہوا کرتی ہے اور آپ خود جو ہے آخرت میں کیا جواب دے پائیں گی تو نتیجہ نازن یہ نکلتا یہ جو جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب ہماری زندگی ہے ہم جس انداز سے چاہیں زندگی گزارے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طور پہ حق ہے اور ہم آزاد ہیں اس معاملے میں کہ ہم کیا پہنے اور کس انداز سے پہنے بے شک ناظرین خواتین کی آزادی کے زہاں تک تعلق ہے یہ تو اللہ کے اس دین کا نظام ہے کہ جتنا خواتین کو آزادی اس دین نے عطا کی ہے اور کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اس قسم کی آزادی عطا کی ہو اب آئیے ناظرین ذرا اس تاریخ میں ذرا ایک لمحے کے لیے جھانک کر دیکھتے ہیں یا ان کھڑکیوں سے ذرا سا اس موسم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب بیچنے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کی کوئی عزت اور وقت نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا کرتا تھا عورتوں کو کس انداز سے طول کے طور پر اور پپٹ کے طور پر انسان استعمال کیا کرتا تھا ویشی درندہ بن کے استعمال کیا کرتا تھا لیکن اسلام نے اس دین میں عورت کو نہ صرف شیلٹر دیا نہ صرف صاحبان دیا بلکہ ساتھ ساتھ عورت کے تقدس اور عورت کی عزت اور عورت کے احترام کو مزید بلند کیا ہے آج عورتوں کے ہاتھ میں ہے ناظرین مکمل طور پہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے وہ اس احترام کو جو کہ دین اسلام کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اس تشتیج کو جو کہ دین اسلام کی طرف سے عطا کی گئی ہے یا اس تقدس کو جو دین اسلام کی طرف سے عطا کیا گیا ہے یا اس عزت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے جسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وادی وسلم نے مکمل طور پر ہمارے معاشروں پر لاگو کیا ہے چاہے جو ناظرین اس تقدس کو تھام لے اس احترام تھام لے اس عزت کو تھام لیں اور چاہے تو اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر ایک ایسی تصویر بنا دے جس کے بارے میں دیکھ کر انسان صرف اتنا ہی کہے کہ کاش جس عورت کو چھپانے کی شعر کہا جاتا ہے کاش کی عورت اس سرزمین پہ نہ ہوتی عورت کا تقدس عورت کی عزت در اصل عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے ناظرین یاد رکھیے گا یہ جو دیکھنے والی نگاہیں جب اٹھا کرتی ہیں تو اس میں دراصل عورت ہی کا قصور ہوا کرتا ہے کہ وہ اس انداز سے مردوں کو اپنی طرف مائل کر دیں کہ ان کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ جائیں لیکن عورت ناظرین بہت ہی با ہو با شرم ہو با کردار ہو اور اس کا لباس ایسا ہو کہ اس لباس کو واقعی لباس کہا جائے تو پھر کیا کسی کی مجال کہ وہ اپنی آنکھوں کو اٹھا کر اس عورت کی جانب دیکھ بھی سکے ناظرین بات یہ ہے کہ رحمت کا اشرا اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے مغفرت کے اشرے کی الحمد ابتدا ہو چکی ہے اس حدیث کو سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم اب مغفرت کے اشرے میں اپنی مغفرت کروا لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کریں ہمارے ساتھ رشید فرما ہیں سیرانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سرپرست محترم جناب مولانا بشیر فاروق کے قادری صاحب ان شاء اللہ آپ کی کال بھی شامل کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بات دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں میچیز نازم لاہور سے بات کر رہی ہوں تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گی میچیز نازم لاہور سے بات کر رہی ہوں میں جی فرمائی یہ میرے دوست سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ دو سال ہونے والے میری شادی کو اور لاسٹ سے ہم لوگ بڑے پریشان ہیں اللہ کریم اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ تین چار ماہ سے نہ میرے خاون کا کاروبار مزید ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے لاہور سے کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی السلام علیکم بل سودیا سے نظر بات کر رہا ہوں جی وعلیکم السلام فرمائیے سر جیل میں کیا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کی بہت بہت شکریہ میری طرف سے بہت السلام علیکم بولو السلام میرے دو تین مسئلے تین چار سال سے میں لگا تھا طرح کر رہا تھا فون نہیں میرا تھا کس وقت میری لگی ہے لگی فون جی فرمائیے میرے تین مسئلے سر میرے تقریبا نو سال ہو گئے شادی کیے ہوئے تو ایک ہی بچی ہے اللہ کریے اللہ نے اور کوئی ذہم کی دے باقی گھر میں بہت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اللہ کریم اللہ کریم تو کوئی فاک نہیں ہے بہن بھائیوں میں صاف لڑائی جگڑے والدہ بہت ہو ہیں تو کوئی دیکھو بندشتہ نہیں ہے جی بار میں بھی پرابلم ہے اللہ کریم آپ کا بہت شکریہ آپ نے سعودی عرب سے کال کیا السلام علیکم الف صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی امب جی کیا سنائیں بہن اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت مند اولاد عطا فرمائے آمین روزانہ افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کر لیا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورہ مریم کو وسیلہ بنائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت جلدی آپ کو اولاد عطا فرمائے گا انشاء. اور شوہر سے کہیں کہ وہ تراویح کی نماز کے بعد سے لے کے پوری رات میں جب بھی موقع ملے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے سورہ واقعہ کی برکت سے غیر سے روزی ملے گی اور نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد برود السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے جی اور دوسری کار کے والے سے کیا فرمائیں اللہ تعالیٰ پیارے بھائی آپ کو مزید اللہ تطا فرمائے ایک سو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد اییا کناب و ایا کنستئین ای کناب و انستئین انابدو و ایا کنستعئئین اللہ تعالیٰ کے کلام کے, کے ابتدائی سورت سور فاتحہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظیم سورت سور فاتحہ کی اس آیت کی تلاوت 111 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہر نماز کے بعد کر لیا کریں اور اس کے بعد اللہ سے فریاد کریں کہ مولا ہم تیری مدد فرما تیری مدد مانگتے ہیں تج سے دعا کرتے ہیں تو ہماری, بند، تو ہماری بندگی کو قبول فرما اور ہماری مدد فرما اور ہمیں اچھی اولاد عطا فرما اور اچھا سکون عطا فرما بہت جلدی انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اولاد مزید عطا ہو جائے گی اِنشاء جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی میں نارنگ منڈی سے بول رہی ہوں جی فرمائیے میرے دو بچے ہیں میرا نام پردوس ہے بیٹے کا نام بلال ہے اور بیٹی کا نام عالیہ ہے ٹھیک ہے دونوں ٹھیک نہیں رہتے نہ میں ٹھیک رہتی ہوں میرا آدمی ٹھیک رہتا ہے ہاں وہ پردیش میں رہتے ہیں ذرا بتائیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا سب کیا فرمائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر خطرے سے نجات کے لیے ہر نقصان سے بچنے کے لیے اس ورد کو کریں آپ کے دو بیٹے باہر, دو بچے ہیں باہر رہتے ہیں پردیش رہتے ہیں جو معاملات آپ کے ساتھ ہیں پردیس کے اور دیش کے ان ہر نقصان اور ہر بلا سے بچنے کا وظیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے بسم اللہ قوطاء اللہ بلّہ العظیم بسم اللہی لا حول ولا اللہ باللہ لغیم بسم اللہی لا حول ولا اللہ طاری بہن سو مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں ان اللہ تعالی پورے گھرانے میں ہر طرح کی آسانیاں بھی ہوں گی اور ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے امان نصیب ہوگی انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دیر بھائی وعلیکم السلام مفتی صاحب کو میرا سلام لیجیے وعلیکم السلام کون اور, اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ڈریبل ہاؤس سے بات کر رہی ہوں میں،, میں نے بینک میں نوکری کی تھی <تصفح> سال ٹھیک ہے جب بینیفٹ وہ دینے لگے نا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دو ہزار تین میں نا یہ بینیفٹ ففٹی پرسینٹ کر دیے تھے جن کی اس ٹائم پہ پچیس سال سروس تھی نا دو ہزار تین میں ان کو انہوں نے ہنڈریڈ پرسینٹ دیے اور مجھے تین ماہ کے فرق پہنا انہوں نے ففٹی پرسینٹ دیے تو پلیز آپ مجھے کہ وظیفہ بتائیں کہ میرے کوئی ہوئے پیسے مجھے مل جائیں آپ کی بڑی مہربانی آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا تین سو تیرہ مرتبہ یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز یہ فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھیں آج کل جب آپ سحری کر لیں اور سنتیں ادا کر لیں تو سنتوں کے بعد فرض کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھیں اس دوران تین سو تیرہ مرتبہ سمجھ لیجئے پانچ منٹ کا وظیفہ ہے یا عزیز و اللہ تعالیٰ کا یہ نام پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کریں جو چیز جائز ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے اور جو ناجائز ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے حامی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار بہت زیادہ ہے تو آج کل نا کاروبار ڈاؤن ہے جو کام کرتے ہیں وہ الٹا ہو جاتا ہے اچھا تو اور ڈیزے لگنے کے لیے ڈیزے میرے پاس بھی لے جا رہے ہیں بتائیں اللہ کریم آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی ہم سے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں آپ کا جی فرمائی جی سر میرا کچھ مسئلہ ہے جی جنید بھائی بات کر رہے ہیں نا جنید جی سر تو میرا کچھ مسئلہ ہے کہ میرا پاسپورٹ نہیں بن رہا uh -huh. میرا پہلے دو آئی ڈی کارڈ تھے پاسپورٹ بھی اسی پہ بنوایا ہوا تھا میں نے uh -huh. تو سر تین چار مہینے ہو گئے میں اسی مسئلے میں ہوں اچھا تو پاسپورٹ uh -huh. تو بہت آسانی سے بن جایا کرتا جی سر وہ نہ پہلے تو آئی ڈی کارڈ بن گئے تھے نا uh -huh. تو میں نے والد کا نام ریموو کروایا تھا اس میں uh -huh. تو بس میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے وہ بنوا لیا چلو ٹھیک ہے اللہ خلیم آپ کو بتاتے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنید بھائی جی اپنے ٹیلی کی آواز کو بند کر دیں گے ہلو آپ کی کالر ڈراپ ہو گئی ہو ہے نارمین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کر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 مسئلہ بہت ہوئے ہیں ہمارے دونوں دو بہنیں ہم دونوں کی ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی اور ہمیں بہت پریشان ہیں جو بھی کچھ ذرا خوشی دکھتی ہے پھر بات میں واپس کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو بتا نہیں سکتے ہم اللہ اور اس میں پریشان رہتے ہیں کچھ نہ کچھ گھر میں پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے بھائی پر بھی بہت پریشانی آتی رہتی ہم اس میں آپ है پاپا نہیں ہماری ممی, ممی کی طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے رشتے آتے نہیں مطلب یہ لوگ دیکھ کے چلے جاتے, جاتے پہلے پر تو آتے تھے لیکن آپ وہ بھی نہیں آتے بھی نہیں. اور چھوٹی بہن کو تو, تو بالکل بھی آئے تھے ہم سبمٹ بھی کرتے دیکھیں بھائی میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ مجھے پتا ہے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اب رشتوں کا بڑا کال ہے بہرحال میں پلیٹ پلیٹفارمس سے ڈسکشن کرتا رہتا ہوں انہی باتوں پہ کہ جی ہمارے یہاں دین اسلام نے بہت سی آسانیاں رکھی ہیں لیکن ہم نے اصل میں رشتوں کو بہت زیادہ پیچیدہ کر لیا ہے اس کی بنیادی وجہ صرف ہماری اقدار ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارا کلچر یہ ساری چیزیں ہیں ہمت رکھیں اللہ <سؤال> ان کرم کرے گا اور بات یہ ہے کہ اللہ ہی بے شک کرم کرتا دعا کریں ان شاء اللہ مقفرت کرائے اللہ اللہ تا یہ ہے کہ میری خالہ کی جو چھوٹی بیٹی کائنات اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے اور سر میں چکر آتے ہیں نا تو ان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہے کوئی سایہ کیا ہے جب وہ قرآن پاک کی چلاوت کرتے ہیں یا کوئی کسی سے دم درست کرواتے دم بچوں کو دلواتے ہیں نا تو ان کے سانس بند ہوتی ہے کوئی ان کا گلا گوڑتا ہے اور جو ان کا بیٹا سلیمان ہے اور وہ اسے جب دم کروا کے لاتے ہیں یا وہ پھر قرآن پا یاسین کچھ پڑھ کے دیتے ہیں نا تو اسے ایسے لگتے جیسے کسی نے اسے مارا ہے اسے چوٹ لگ جاتی ہے تو ان کے گھر میں بہت مسئلہ ہے سارے بیمار رہتے میرے خالو خالہ ان کی سانس بند ہوتی ہے انہوں نے میرے بھائی کو یہاں بہادآباد بھی بھیجا تھا لیکن وہاں ملاقات نہیں ہوتی نہ تو وہ بہت زیادہ پریشان اور آپ کا پروگرام ریگولر سنتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی خالہ سنیں گی ان اس مسئلے کا حل آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا صاحب کیا فرمائیں میں نے آپ نے کہا کہ ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا اور اب ہمارے کاروبار میں بہت زیادہ مطلب مسائل ہیں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ کاروبار جن کے اچھے ہوتے ہیں یا جو بھی نعمت اللہ دیتا ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نہیں چھینتا ہمارے اعمال ہماری نعمتیں ضائع کر دیتے ہیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے معاملات ہوں یا کوئی بھی ہوں نمازوں کی پابندی کریں جھوٹ سے بچیں وعدہ خلافی سے بچیں کسی کا پیسہ کھانے سے بچیں دھوکہ دینے سے بچیں نہ مال کو اچھا مال بتا کر بیچنے سے بچیں قیدی سے پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی آدمی اپنا ایک چھپا کر مال بیچتا ہے تو اللہ کے فرشتوں کی لانت کا وہ مستحق ہو جاتا ہے Allah. تو بنیادی بات یہ کہ ہمیں اپنے دیانتداری کے معاملات کو سوارنا ہوگا تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی ورنہ سب ہوتے ہوئے بھی بچے گا بہرال دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روز آنا فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ سور فاتحہ الحم شریف کی سورت سو مرتبہ پڑھے علم لکھتے ہیں کہ جس نے سو مرتبہ سور فاتحہ پڑھی اور جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ اس صبر کو کریں گی آپ کے گھر میں برکتیں آ جائیں گی ان شاء اللہ جی اور اس کے کی قول کیا والا عابدہ بہن اللہ تعالیٰ آپ کے نیک وقاص پورے فرمائے حسب اللہ و نئے مل وکیل حسب اللہ و مل اللہ ونعم نئے مل چار سو پچاس مربع پڑے اور اس کے بعد آپ اپنے پاسپورٹ کے لیے اور دیگر نیک مقاصد کے لیے اللہ سے دعا کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ کر دے جو آپ کے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ جی اور اس کے بعد کی کال کیا والے بین آپ نے اپنے رشتوں کے لیے روتے روتے ہم سے کلام کیا یہاں پوری دنیا کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ آج ہماری بہنیں جو ہیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں روتی ہیں جب وہ ہمارے سامنے روتی ہیں تو اللہ کے سامنے کتنا روتی ہوں گی اس سے اندازہ ہو, جا ہو جانا چاہیے شہر پیاری بہن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں بہنوں کے رشتے کروا دے اور آپ کو اچھے گھرانے عطا فرمائے رات کو سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ دونوں بہنیں اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ سمد والی سورج جو ہے اکتالیس مرتبہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے سور اخلاص پڑھا کریں اور فجر کی نماز کے بعد پانچ تسبیاں یا حیو یا قیوموں کی پڑھا کریں اور دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیموں کا ود کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گی بہت جلدی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جی اور اس کے بعد کی کال کیا ہو رہی فوزیہ بہن سب سے پہلا شکوہ تو آپ کا جو ہے وہ مجھے عقل میں نہیں آتا کہ میں تو الحمد پورا ہفتہ سیلانی ولسے میں ہوتا ہوں اور مطلب یعنی کہ روزانہ زہر کی امت کرتا ہوں عصر کی امامت کرتا ہوں اور جمعے کے دن میں دوسری جگہوں پر ہوتا ہوں تو بہرحال یہ کہ آپ اپنے بھائی کو پھر دوبارہ میرے پاس بھیج دیں اور جمعے کے علاوہ زہر میں میرے پاس بھیج دیں میں الحمدللہ للہ سوا بجے وہاں امت کرتا ہوں میں ضرور آپ کی خالہ جن کی بیٹی کائنات اور جن کا بیٹا سلمان ہے سلیمان ہے ان دونوں کے لیے تعویذات وضاحت دوں گا جیسا کہ آپ نے بتایا گفتگو سے یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی ان پر سائے کے اثرات ہیں آپ کی خالہ مجھے سن رہی ہیں اب جہاں جتنی تکلیف کے دن گزر گئے سو گزر گئے لیکن بہرحال اب کل وہ میرے پاس آ جائیں گے آپ کی آپ کی جانب سے کوئی بندہ آ جائے گا مجھے صرف آپ اپنا ایڈریس دے دیجیے گا خط بھی میں پوسٹ کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ادارے سے سیک کو خط روزانہ پوسٹ ہوتے ہیں پوری دنیا میں ان اللہ تعالیٰ ہم آپ کی خالہ کے لیے خط پوسٹ کر دیں گے اس وقت آپ کی خالہ مجھے سن رہی ہوں تو ان کو مشورہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد دو رکو والی سورج سورج جن اس کو سات مرتبہ تلاوت کر لیں یعنی چودہ رقو ہو جائیں گے سات بورے جن پڑھ کر اپنی بیٹی کائنات اور اپنے بیٹے سلیم، سلیم، سلیمان اور اپنے گھروں کے دما افراد پر دم کریں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے گھر کی تمام مشکلات و تکلیفیں دور ہو جائیں گی ان اللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام سے برحان الدین بول رہا ہوں جی برحان الدین سر ہمارا مسئلہ یہاں پہ تقریباً ڈھائی مہینے سے میرا ایک بھائی ہے بڑا وہ گمشدہ ہے گمشدہ ہے اچھا تو اس کے لیے سر کچھ بتائیں سب گھر میں بہت پریشانی نام کیا ہے آپ کے بھائی کا کامران یوسف <سومت> صاحب اگر میری آواز سن رہے ہوں تو برہان الدین صاحب آپ کے بھائی پشاور میں <سومت> بہت پریشان ہیں اور اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد آپ تک پہنچ جائیں آپ کا بہت شکریہ پشاور سے کال کی نظین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد خواتین ازرات دکھی دنوں کا سہارا کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام جی میں آپ چا... کچھ چا... آپ چا... بول رہی ہوں جی فرمائیے جی میرا مسئلہ ہے کہ میری محنت hmm. اس کی منگنی کا چار سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا منگیتر گیا بس آگے اس کے پیپروں میں بڑی مسئلہ ہے تو پوچھنا تھا کب تک اس کے پیپر بن جائیں گے اچھا بہرحال میرا اگر ایمبسی سے تعلق ہوتا تو ضرور اس کا جواب میں ابھی آپ کو دے پاتا لیکن اس مسئلے کا حل ہو جائے حضرت صاحب سے پوچھنا آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی میں نے نا تھوڑے دن پہلے آپ کے پروگرام میں کال کیا تھا اور یہ کہ میں نے زندگی میں میرا خیال پہلی دفعہ کسی پروگرام میں اس کا کال کیا ہے کہ اتنا اچھا پروگرام ہے آپ کا جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے اور مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا میں نے اپنے بچوں کے بارے میں اور گھر کے بارے میں بچنے کے لیے کہا تھا تو میں پڑھتی پڑھ بھی رہی ہوں اور بلکہ پڑھ بھی رہی ہوں تو کدا میں کاری کوئی ایسا مجھے بتا دیں کہ بھی کچھ ایسا علم تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ کوئی ہماری ذہنی پریشانی جو ختم نہیں ہو رہی زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں کبھی کبھار بہت زیادہ سوچوں کا امبار جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ پریشان کر دیا کرتا ہے تو اپنے آپ کو سوچو کی اس دائرے سے باہر نکالیں اللہ انشاءاللہ بہت کرم کرے گا آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کی الصاف بہت مختصر وقت ہے کیا فرمائیں بران میاں حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی علیہ رحمان کی جان جانب سے جو پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو گم شدہ ہیں وہ پیغام آپ کو کر دیتا ہوں پچاس تقبیہ یا خالق یا خالق یا خالقوں کی روزانہ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کا بھائی کامران جو ہے تو خیر سے گھر آ جائے گا یا خالق اللہ کا نام ہے پچاس تصبیہ یہ پانچ ہزار مطلب روزانہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی ضرور جلدی کر پہنچ جائے گا انشاءاللہ جی سب کی کون کیا والد بہن آپ کی نن سے کہیں کہ ان کے شوہر کے پاسپورٹ کے مسائل ویزے کے مسائل حل ہو جائیں اس کے لیے وہ دو مرتبہ آپ کی نمد جو ہے ہر نماز کے بعد یا مصبب بل اسباب پڑھے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا انشاءاللہ شاء کے بعد کی کول سی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ذہنی اور جسمانی پریشانیاں دور فرمائے یا حل مشکلات یا حلل مشکلات یا حلل مشکلات حل اے اللہ تو ساری مشکلات کو حل کرنے والا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ پیاری بہن تمام مقاصد کے لیے آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں انشاءاللہ اور آخری کال کیا حوالے سے میں کال ختم ہو گئی کال ختم ہو گئی اسٹوڈینٹ کے ناظرین آخری کال تھی اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلیت جو اللہ ومی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو وآہد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین قائدت والے تروردگار تیرا کرو ہا شکر کہ تُو نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ عطا کیا اور آج ماہ رمضان کے اشرہ مقت کی پہلی رات ہے ہم تیرے بندے اور تیری بندیاں پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں تجرت عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء صدیقین شودا صالحین کا واسطہ صدیق اکبر کا فاروق اعظم کا عثمان غنی کا حیدر قرار کا رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام پیارے پیارے دوستوں کا واسطہ باری تعالیٰ ہم سب کی ہمارے والدین کی اور حضرت آدم والے السلام سلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان آئے آئیں گے سب کی بخشش و مخصرت فرما دے سرودگھا رمضان مبارک کی گیارہویں شب کا واسطہ ہم سب کے نمازوں ہم سب کو روزوں میں برکتیں عطا فرما صحت و تندرستی کے ساتھ تمام روزے رکھنے کی توفیق و طاقت عطا فرمانی پروردگار پانچوں وقت کیا نمازی ہم کو بنا ہمارے بچوں کو آمین بنا آمین روح زمین کے ہر مسلمان کو بنا دے آمین اے اللہ اس مہینے کی برکت سے بے شمار پریشانیاں تکلیفیں تیرے بندوں کی دور ہوئی ہیں ہماری بھی تکلیفیں دور فرما دوں یہ دنیا جہان میں جس مشکلات سے دوچار ہے پروردگار ہر مشکل That's uh good. -huh. کے مارے کی مشکل اور تکلیف کو دور فرما دے آمین ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے مولا ہم پر رحمتیں اور برکتیں ناول فرما آمین ہمارے خزانے خالی ہو گئے تو کیا ہوا تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں مولا ہم کو دنیا جان کے تمام مسلمانوں کو روزیہ تا فرما امیر شاء اللہ جن کے ویزوں کے جن کے پاسپورٹ کے مسائل ہیں ان کو حل فرما دے آمین پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ تیری بندیاں رشتوں کے لیے رو رو کے فریاد کر رہی ہیں مولا دنیا جہان میں جتنی ہماری بچیاں بیٹیاں بہنیں پوتیاں نوازیاں بانجیاں وتیلیاں رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں پروردگار اپنے کرم سے سب کے رشتے ہو جائیں اور اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اولاد نہیں ہو رہی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں پروردگار انہیں اولاد تا فرما اور جن کی اولاد تو ہو گئی ہے مگر دس سال مزید گزر گئے ہیں مزید اولاد نصیب نہیں ہو رہی ان کو اچھی اولادیں مزید طا فرما جن جن گھرانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں سادو ہے آصب ہے پروردگار سب کو دور کر دے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں میں جہاں جہاں اولاد نافرمان ہے اولاد کو فروبردار بنا دے اور ہمارے پیارے پیارے پیارے اللہ اس گیارہویں شبد کا تجھے واسطہ ہم سب کی اور ساری دنیا کے تمام مسلمانوں کی جتنی بیماریاں ہیں روزی کی پریشانیاں ہیں قرضوں کی پریشانیاں ہیں دن رات کی مصیبتیں تکلیفیں ہیں رمضان مبارک کے وسیع جلیلہ سے ہر ایک کی ہر پریشانی دور کر دے آمین ہم لاکھوں کروڑوں تیرے بندے اور بندیاں ایک ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا مجھ سمیت ہر ایک کی جائز دعا اور مراد پوری فرما آمین آمین جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو اور بے بےکسوں مجبور کی سب میں واپسی ہو یا اللہ لاه لا إها إ الله محّ الأصول الصناء